اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ادارہ صحاب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق حفظہ اللہ کا سلسلہ دروس حدیث با عنوان توحید باری تعالی 15واں درس الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و علی آلہ و صحبه و ذریته اجمعین اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من ماتا یشرق بلّہ حشی ان دخلار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کوئی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوا یہ صحیح نے خزیمہ کی روایت ہے اور غالباً مسلم شریف میں بھی مروی ہے ہم نے اسی مفہوم کی حادیث پہلے بھی دیکھی گزشتہ نشستوں کے اندر ایک حدیث ہم نے یہ دیکھی کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوا یہاں اس کے برعکس حدیث اسی کا دوسرا پہلو بیان کر رہی ہے کہ جو اس حال میں مرا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوا حدیث مبارکہ کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنا مطلوب ہے شرک کی علمائے کرام نے مختلف اقسام بیان کی ہیں مختلف اہل علم نے مختلف انداز میں بیان کیا مفہوم سب کا ہی ایک ہے لیکن عنوان یا ترتیب بیان کرنے کی کچھ فرق ہو سکتی ہے تو جو معروف چار انوا اہل علم نے ذکر کیں پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ شرک کی چار جو بڑی انواع ہیں ایک شرک فضات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا جیسا کہ نصارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں یا ایک ہی وقت میں تصلیس کا تین خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں یا جیسے یہود نے حضرت زیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا یا جیسے بعض لوگوں نے خیر اور شر کے علیحدہ علیحدہ خداؤں کا تصور یا اس کا عقیدہ جو ہے اس بات عقیدے پہ وہ ایمان لے کے آئے تو جو کوئی بھی اس نوعیت کا عقیدہ رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرے ایک سے زیادہ خداؤں کا قائل ہو تو اس کو شرک فات کہا جاتا ہے دوسرا شرک ففات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا مثلاً وہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا ہمارے معاشرے میں جو لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف اولاد ملنے کو منسوب کریں اور ان کو اولاد ملے وہ جا کر وہاں پر چڑھاوا چڑھائیں شکریہ ادا کرنے کا یا شکرانے کا اسی طرح وہ لوگ کہ جو یہ عقیدہ رکھیں کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی اور ہے اور بلائیں ٹالنے کے لیے بھی وہ کسی زندہ یا مردہ انسان کی طرف رجوع کریں اور اس سے مانگیں اس سے طلب کریں اسی طرح کوئی عقیدہ رکھے کہ بارش جو ہے وہ کسی اور کے قبضے میں ہے اور کوئی عقیدہ رکھے کہ روزی کا ملنا اور برکت آنا فصلوں کے اندر یہ کسی اور کی طرف سے ہے جو بھی اللہ سبحان تعالی کی خاص جو صفات ہیں اللہ کے رزاق ہونے میں کسی اور کو شریک کرتا ہے اور اسی طرح اللہ کے نافع اور ادار ہونے میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالی کے المعز و المزل ہونے میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو یہ شرک پھر صفات کا مرتکب ہو رہا ہے تو ہمارے معاشروں میں یہ سب صورتیں شرک کی مروج ہیں اور لوگ بے دھڑک یعنی خود کو مسلمان کہنے کے باوجود جاتے ہیں اور جا کے غیر اللہ کی طرف یہ ساری صفات منسوب کر دیتے ہیں اور آپ ہی کے اوپر اور ہمارے اوپر مسلط جو روشن خیال جو ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ شرک ہی کی اور انواع کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں وہ حکمران طبقہ کہ جو امریکہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے اور جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ روزی کا مالک ہے اور وہ روٹی پانی جو ہمیں ملتا ہے وہ اس کے قدم اور اس کی برکت سے ملتا ہے اور اس کی مخالفت کی تو بھوکے مر جائیں گے تو یہ عقیدے جو ہے یہ آپ کو عام ملتے ہیں عزت کی تلاش میں جو لوگ بھاگے بھاگے جاتے ہیں ہمارے جو حکمران اور غیروں کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور کفار سے عزت طلب کرتے ہیں تو اسی لیے جاتے ہیں وہاں پہ کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عزت وہاں سے ملتی ہے نہ کہ اللہ سے ملتی ہے تو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ العزت للہ ولی رسولی ہی ولنین کے عزت اللہ کی ہے بالاصل اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو اور پھر اللہ نے اہل ایمان کو معزز ٹھہرایا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو عزت کا عقیدہ رکھے وہ اسی کی طرف جائے گا اور اللہ سے ہی سوال کرے گا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں اسی طرح قادر و مقتدر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھیں جو آپ کو آج مغرب میں بھی ملتا ہے اور مغرب کی دیکھا دیکھی اس نے ہمارے ہاں بھی گھر کر لیا ہے کہ نہیں پارلیمان جو ہے وہ مقتدر اعلیٰ ہے پارلیمنٹ سورن ہے تو جو یہ عقیدہ رکھے کہ اقتدار اعلیٰ کے مالک جو ہے وہ عوام ہیں اقتدار اعلیٰ کے مالک جو ہے وہ پارلیمان ہے وہ بھی اللہ کی صفات میں کسی کو غیر کو شریک ٹھہرا رہا ہے اسی طرح پہلے بھی یہ مثال ذکر کی کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اور جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے جس کے ارادے میں فعال اللماء شاہ ہے اور لام و حکمی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ خود ہی دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں وہ اس مقام پہ فائز ہے کہ وہ جو چاہتا ہے دنیا کے اندر کر لیتا ہے جیسے اس نے امریکہ کے صدر نے شیخ اسامہ کی شہادت کے موقع پہ بیان دیا تو یہ سب اللہ کی صفات میں شرک کی صورتیں ہیں اسی طرح کوئی عقیدہ رکھے امریکہ کا علم ہر چیز پہ محیط ہے اور سی آئی اے کی نگاہوں سے کچھ مخفی نہیں ہے یہ عقیدہ رکھنا بھی اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے تو ہم کسی شرعی حکم کے اعتبار سے فتویٰ لگانے کے اعتبار سے نہیں بات کر رہے ہیں. ہم اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ ہر صاحب ایمان کو ہر مسلمان ہونے کے دعوے دار کو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنے خطرناک امور ہیں اور مقصود اس سری غلطی کی طرف اور اس خطرناک جرم کی طرف توجہ دلانا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان کا حق ادا کریں اور اللہ کی ذات و صفات دونوں میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اسی طرح شرک کی اگلی صورت ہے اسلامیہ ذکر کی شرق و ذات شرک فی الصفات اسی طرح شرک فی عبادات عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا تو پہلے بھی ذکر آیا اس کا ہمارے ابھی اطواف جو ہے وہ ایک عبادت ہے اور وہ اللہ ہی کے لیے خالص ہونی چاہیے اور وہ اللہ نے اس کا طریقہ بھی ہمیں بتلا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا اور بتا دیا کہ حضوری مناسب کا کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھو مجھ سے سیکھو کہ یہ کہاں اور کب اور کیسے کام کرنے ہیں لیکن پھر آپ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت امتی ہونے کے دعوے دار آپ کو جب قبروں کے گرد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں طواف کرتے نظر آئیں اور اس کو عبادت سمجھیں اور اس کو کعبہ کے طواف کا متبادل سمجھیں تو یہ وہ عبادات میں شرک ہے کہ جو آپ کو کھلی آنکھوں سے اپنے معاشروں میں افسوس کے ساتھ رائج نظر آتا ہے اسی طرح سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کرنا زیبا نہیں انسان کی تکریم کے خلاف ہے کہ اللہ نے اس کو عزت بخشی اور وہ اپنی پیشانی کو اپنے مالک و خالق کے سوا کسی اور کے سامنے زمین پر ٹیک دے تو لیکن یہ آپ کو نظر آتا ہے ابھی کل کی بات ہے کہ وہ راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ خبروں کے مطابق بھارت گیا اور اس نے وہاں پہ جا کے اجمیر شریف کے اندر ماتھا ٹیکا تو ماتھا ٹیکا کا کیا مطلب ہوا یہی کہ اس نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا وہاں پہ اپنا سر جھکایا اس سے پہلے زردادی وہاں کے چکر لگا کے آیا ہے تو یہ شرک کے کھلے مظاہر ہیں اور اس قسم کے بدعقیدہ لوگ آپ کی گردنوں پہ مسلط ہیں بہت ہی قابل تشویش صورت اسی طرح کوئی قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے لیکن کوئی قربانی غیر اللہ کے نام پر کرے اور کسی دربار کے نام پر کرے کسی پیر کے نام پر قربانی کرے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے تو یہ بھی اللہ سمانت کے ساتھ عبادات میں شرک کے مترادف ہے اسی طرح کوئی صدقے اور خیرات جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے کرے کوئی سبلے غیر اللہ کے نام پر لگاتا ہو تو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہمارے معاشروں میں مروج ہیں وہ سب کی سب شرکیات میں شمار ہوتی ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ رافزشیوں کے بارے میں یہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ جاتے ہیں اور وہ بھی قبروں کے اوپر یوں ہی سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے معاشرے کے اندر خود کو اہل سنت کہلانے والے بھی جہاں پہ جہل عام ہو وہاں بھی نظر آتا ہے کہ وہ یہی سب کام کر رہے ہوتے ہیں عبادتیں غیر اللہ کے لیے ادا کی جا رہی ہوتی ہیں اور اس کو اللہ ہی کے تقرب کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے یعنی اب اللہ شرک کے ذریعے سے بھی گویا اللہ تک کو راضی کرنے کا کوئی رستہ موجود ہے نا اللہ تو یہ پیارے بھائیوں شرک فل ہے اسی طرح شرک فلعادات کہ اپنی عادات کے اندر اپنے آماد کے اندر جو ہے وہ کسی ایسے عمل کا مرتکب ہونا جس کو حادیث نے کفر و شرک قرار دیا ہے خصوصاً اگر عقیدہ یا کفر و شرک اس کے ساتھ شامل ہو یا نیت قفر و شرک اس کے ساتھ شامل ہو تو مثلاً نجومی کے پاس جانا اور اس سے غیب کا حال معلوم کرنا تو حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی نجومیوں کے پاس گیا تو فقط كفر اب ضل اللہ محمد صلی اللہ علیہ و تو اس نے کفر کیا اس دین سے اس شریعت سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تو نجومیوں کے پاس کاہنوں کے پاس جانا ان سے اپنے مستقبل کے امور معلوم کرنا اور ان سے لوگوں کو جا کے ہاتھ دکھانا جو اپنے آپ کو پارمیسٹ یا ہاتھوں کا ماہر کہتے ہیں اور ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھنا ان سے پوچھنا کہ مجھے کتنی اولاد ملے گی اور میں کہاں سفر کروں گا اور مجھے کیا آئندہ کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور میں بلاؤں اور شر سے کیسے بچ سکتا ہوں تو یہ عادات میں شرک ہے غیر اللہ کی قسم کھانا اس کو بھی علماء نے اسی کے ذیل میں ذکر کیا ہے تو یہ وہ امور ہیں کہ شرک کی چار معروف صورتیں کہ جو افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی بھی رائج ہیں اور ابھی بھی عام ہیں ابھی بھی سب چیزوں کے اوپر دعوت دینے کی بات کیے جانے کی اور قوت و زور کے ساتھ بات کیے جانے کی اس کو موضوع بنانے کی ضرورت باقی ہے تاکہ یہ امت جو اپنے رب سے محبت کرتی ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے وہ رب اور نبی دونوں کا مقام بھی پہچانے اور وہ ان کے حقوق بھی پہچانے جو تعلیمات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی ہیں تو وہ ان کا کم از کم جو اس کا خلاصہ اور مغز ہے جو اس کی اساس ہے توحید وہ اس کی حقیقت سمجھے وہ رسالت اور اس کا مقام سمجھے اور وہ آخرت اور اس کے حقائق سمجھے اور کم از کم ان بنیادوں کے اوپر دین کے قائم ہونے والے بن جائے جب عقیدہ دل میں راسخ ہو جائے تو عمل خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب اسی میں ٹیڑھ آ جائے اور جب یوں تو وبدعت عام ہوں حکومتی سطح سے لے کے آپ کو ایک عام ریڈی لگانے والے تک کے اندر قدم قدم پہ اس قسم کی چیزیں مل جاتی ہوں تو ان تشویش کی صورت حال ہے اور اگر یہ امت بطور امت اس نے دوبارہ عزت کے رستے پہ چلنا ہے تو اس کے لیے اس دین سے چمٹنا ہوگا اور دین سے چمٹنا ہے تو اس میں ترجیحاً اپنے ایمانیات کو اپنے عقائد کو درست کرنا ہوگا اللہ سبحانہ العالیٰ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے ہر قسم کے شرک کو ہر قسم کی مدد سے ہمارے عقائد کو پاک فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سچے ایمان کے اوپر ہمارا حشر فرمائے اللہ اللہم, اللہم کا ونشہد اللہ کا شدء اللہ علیہ اللہ تنستہ صلی اللہ علبی